أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنِ اضْطُرَّ مِّن مَّخَافَةِ أَن يَضُرَّهُ أَذًى كَانَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ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 وَمَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءٌ مُحْسِنَونَ غَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَضِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ لَئِن دَعَوْنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ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 قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِنُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ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 الحمد للہ وسلات وسلام اللہ رسول اللہ اما بعد معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات الحمد للہ صورت الظمر کی تفصیل جاری ہے اور آج چوبیسواں پارہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر بتیس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزهه ونفخه ونثه بسم الله الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اس جاءه الیس في جهنم مثوى للكافرین فاس کون ہے بڑا ظالم من پس من کون ہے آظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو کدب اللهی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے وہ کردہ اور جھٹ دے سچائی کو اس جا ہو جب کہ وہ اس کے پاس آئی یہاں دو بندوں کا ذکر ہے ایک علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور دوسرا کزب اب سچائی کو جھٹلانے والا ان دو بندوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا اگل مسل میں ظلمت اندھیرے کو بولتے ہیں جب اندھیرا ہو جائے تو کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا مشکل ہوتا ہے تو دیرے میں شئے کہیں اور کی ہوتی ہے اور انسان کہیں اور رکھ دیتا ہے اور یہ ظلم معنی وزر شیف فی غیر محلے ہی کہ کسی شے کو اصل جگہ پر نہ رکھنا کسی اور جگہ پر رکھ دینا اور یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہے جو چیز جہاں کی ہے وہاں رکھنا ہی عدل ہے اور وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا رکھ دینا یہ ظلم ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ کرزہ باب اس کی اور جھٹ لائے سد کو سچائی کو حق کو اس جا جبکہ وہ آئی اس کے پاس اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہیں اور سب سے بڑی اور خطرناک صورت یہ ہے کہ شرک کرے اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید کی ہے یا یو ہنناس ہو تو اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اور ایک بندہ اس کی عبادت نہیں کرتا شریک مقرر کرتا ہے اور شریک ٹھہراتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے جھوٹ باندھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی باتیں خود ساختہ باتیں اپنی رائے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے اور اس کو دین کے کھاتے میں ڈال دے یہ بھی کد علی اللہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے بکی صدقی اور جھٹلائے صدق کو سچائی کو متلقن سچائی اور صدق دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم قرآن کی کو آیت آ جائے اس کو جھٹلا دے حدیث آ جائے اس کو جھٹلا دے اور قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور صدق کو جھٹلانے والا سچائی کو جھوٹ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام حق اور صدق ہے کتاب و سنت سچائی ہی سچائی ہے اور کتاب و سنت کو جھٹلانا سچائی کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس مقام پر دو چیزیں بڑی بیانک ذکر کی گئی اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اسی کے ضمن میں ایک چیز اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے کے مترادف ہیں تبھی حدیث میں اس کی بڑی سخت وعید ہے فرمایا کہ من کا لے یہ متعمدن فل یہ تبا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے مجھ پر جھوٹ باندھنا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کیونکہ میری ہر کہی ہوئی بات اللہ کی بات ہے رسول افراد اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی کیونکہ رسول اللہ کی بات پیش کرتے اسی طرح رسول کی طرف کو جھوٹ منسوخ کرو گے تو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مترادف ہے اور ایسے بندے کے لیے بڑی خطرناک وعید ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے فرما من منقال علیہ مالم اقل فلی تو من مقاعدہ جو بندہ مجھ پر ایسی باتیں کسے یا منسوب کرے جو میں نہیں کی ہیں باتیں اس کی اپنی ہیں اور ہماری طرف منصوب کر رہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یعنی دنیا میں طے کر لے کہ میں نے قیامت کے دن جہنم میں ہی جانا ہے وہی ددید تو اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو جان بوجھ کے موضوع قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں من گھڑت قصے موضوع روایتیں اور کوئی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے وہ بھی ضمن میں داخل ہے یہ بھی اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے متوازر ہے اور جان بور کا جھوٹ باندھنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے علی سا فی جہنم مسو لرین کیا نہیں ہے فی جہنم جہنم میں مسو ٹھکانا لکافرین کافروں کے لیے تو کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں اور کہاں جائیں گے وہ اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تو کافر کون ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور صدق کو جھٹلانے والے حق تو یہ ہے کہ جب صدق آ جائے کتاب و سنت آ جائے تو عام مصدق نہ کہے کہ ہم نے مانا ہمیں ایمان لائے اور تصدیق کی سمے نہ واسعہ نہ سن لیا اور اطاعت کر لی اور اگر سمے نہ واسائی نہ کہتے کہ ہم نافرمانی کریں گے حق کو جھٹلائیں گے سد کو جھٹلائیں گے تو یہ پھر کفر کی بات ہے نام آدنا اور ہے جھٹلانا اور ہے اللہ کے شریعت کو جھوٹ کہہ دینا اور کزب کی طرف منسوب کر دینا یقیناً یہ کل میں کفر ہے اور ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم اور ولبی جا ابھی صدقی وہ سدا کبھی اولا کا اور وہ ذات وہ شخصیت جہاں بھی صدقی جو صدق لے کر آئی بس صدق کی بات آ رہی ہے کہ جاں کا مانا آنا لیکن آگے چونکہ با اس کو متعدی بناتی ہے تو لانا وہ ذات جو وہ شخص جو صدق لے کر آیا سچائی لے کر آیا وہ سداقب ہی اور اس کی تصدیق کی ولائک المتقون یہی لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں ولبی جاب صدق سچائی لانے والا کون ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور صدق بھی تصدیق کرنے والا کون ہے آپ کے مومن امتی متقی پرہیزگار آپ پر سچا اور کمی اور مضبوطی مان لانے والے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ان سب کو متقی کہا گیا اور بعد مفسرین نے ولبی جا صدر کی کہ جو سچائی لے کر آیا مراد محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ سدا کا بھی جس نے تصدیق کی اس کی اس سے مراد بکر صدیق رضے لانے ہوئے کیونکہ آپ کی دعوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور سچا کہنے والے ابو بکر صدیق تھے تو چونکہ ان کو اولت اور سبقت کا شرف حاصل ہے اس لیے یہاں صداق بیہی سے مراد ابو بکر صدیق اللہ عنہ کی شخصیت نبی اسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں حق لے کر آیا کل تم کزب تھا وقال او بکر صدق تھا تم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ, سچ کہہ رہے ہیں تو پہلا تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے تم بعد میں آئے میں نے دعوت پیش کی تم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں بالکل آغاز نبوت کا دور تھا امریکن آباسا نبیر اسلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی فرمایا کہ تم بعد میں انا جب دیکھو کہ ہمارا معاملہ مستحکم ہو چکا مضبوط ہو چکا اس نے سوال کیا منصبا کا رسول اللہ اب تک اس دین پر آپ کی پیروی کس کس نے کیمایا کے دو بندوں نے عبد الوحر ایک غلام اور ایک آزاد غلام کون ہے بلال حبشی اور آزاد کون ہے وہ بک صدیق رضی تو سدا بہی چونکہ پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر سے ہے اس لیے بہت سے مفسرین نے سدا بہی کا مصداق ابو بکر کو قرار دیا اور اولا اقب یہی متقی لوگ ہیں حق لانے والا بھی متقی ہے حق کو اللہ کا بیگمبر لے کر آئے مگر یہ کام بعد میں علماء نے کیا پڑھا اور پڑھ کر اپنی قوموں میں گئے حق لے کر کتاب و سنت کو لے کر اور سچی دعوت کو لے کر تو جاب صدق میں امت کے علماء بھی شامل ہیں امت کے دعائت بھی شامل ہیں اور وہ صدہ میں عموم ہے جنہوں نے دعوت کو سنا اور قبول کر لیا تصدیق کر لی سارے اس میں داخل اور شامل الا ایک احمل یہی لوگ متقیر پرہیزگار ہیں لو مائشا اونا اندار ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس لہم ان کے لیے ما یشا جو وہ چاہیں گے ملے گا اندور ان کے رب کے پاس دنیا میں ان کی مرضی نہیں تھی نبیر اسلام کا فرمان اور دنیا سجمن ب جنت القافر دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت دنیا میں مرضی نہیں تھی دنیا کی زندگی گزاری اللہ کے رسول کی مرضی پر کتاب و سنت کا تقید اختیار کر کے اب جب قیامت قائم ہو کہ جنت میں داخل ہو گئے اب کوئی مجبوری نہیں اور کسی قسم کو کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ آزادی جو چاہیں گے ملے گا لو ماں ان کے لیے ما جو یشاون چاہیں گے وہ ان دور پاس ان کے رب کے ظاہر کے جزا المحسین یہی بدلا ہے محسنین کا محسن حسن سے احسان کرنے والا اچھائی کرنے والا نیکوکار جس کی اچھائی اور نیکی اللہ کے نبی کی سنت پر اللہ کے نبی کے طریقے پر یہ محسن ہے اور محسن کا بدلا یہی ہے اب قیامت قائم ہوگی جنرل کا داخلہ مل جائے گا اب جو چاہیں کریں جو چاہیں کھائیں اب ان کی پوری مرضی ہے ان کی پوری خواہش ہے دنیا میں خواہش نہیں تھی دنیا میں وہ پابند تھے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے اللہ اس کے رسول کے امر کے اپنی کوئی خواہش نہیں تھی اما من خاف مقام ربئی بنا نفس نل ہوا کہ بندہ مقام رب سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو روکا خواہشات نفس بلکہ اپنے اوپر نافذ کیا اللہ اور رسول کے فرامین کو تو ان کے لیے جنت میں کیا ہوگا جو چاہیں گے ذالک کے محسن یہ بدلہ محسن کا اچھا کرنے والوں کا نیکیاں کرنے والوں کا لیکفر پھر عنہم اللہ بھی عاملو اجلی اجرہم اجرم احسن اللہ دی یا تاکہ دور کر دے اللہ تعالی ان ان سے اسو اللہ عملو وہ بدترین عمل بدترین کام عملو جو انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ وہ بدترین کام ان سے دور کر دے مثلا ایک بندہ کافر ہے کفر کی حالت میں بہترین کام کرتا رہا شرک کرتا رہا نافرمانیاں کرتا رہا جو اسلام قبول کر لے گا عمل سالے کی طرف آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو اور عمل صالح کو اس کے بہترین اعمال کا کفارہ بنا دے گا سارے جھڑ جائیں گے اور ایک مسلمان بندہ ہے اور وہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے تو اس کے بہت سے عمل ایسے ہیں جو اس کے بدترین اعمال کا کفارہ بن جائیں گے جیسے ہجرت ہے حج یہ وہ نیکی ہیں جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے نبیر اسلام کی حدیث علیہ اسلام یہد مما کان ماں ہو بل ہجرت و قبلہ بل حج یہ ہضم و ماں کو ماں اسلام قبول کر لینے سے ما قبل کے گنا گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں ہجرت کر لینے سے ما قبل کے گنا گر جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں اور حج کر لینے سے بھی صاحب کا گنا معاف ہو جاتے ہیں تو اس کے یہ کرم اور فضل کی وسرت ہے یہ کفر اللہ عنہم اسول عملو عامل تاکہ دور کر دے اللہ تعالی ان سے اسو اللہ عملو بدترین ان کے عمل جو انہوں نے کیے یجزیہم جی ہوں اجر ہوں بے احسن اور جزا دے بدلہ دے ان کو ان کا اجر بے احسن اللہ خان عمل جو عمل کرتے تھے اس سے کئی بہترین یہ اس کا فضل ہے عدل کیا ہے ایک نیکی کی ایک نیکی اس کو لکھ دی اجر دے دی ایک اجر دے دی ایک گناہ کیا ایک گناہ لکھ دیا ایک گناہ کی ایک سزا ایک نہیں لکھا جائے گا اور ایک نیکی کی ایک ہی نیکی ایک ہی بدلہ مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ عدل سے زیادہ فضل پر ہے یہ بات یہاں فرمائی قانون اللہ ان کو جزا دے ان کے اجر کی بے احسن یعملون جو وہ عمل کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ کہیں خوبصورت یہ بات ہے شدہ نا کہ ہر نیکی کی دس گنا جو ہے وہ اجر تو ہے ہر نیکی کا یہ بڑھ سکتا یہ اجر ستر گنا ہو سکتا ہے سات سو گنا ہو سکتا ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کیا ذرے کے برابر اس کا وزن بڑھ جائے پہاڑ بن جائے وہ تو اس کے حسنات کے میزان میں ترازو میں کتنا وزن بن جائے گا عمل ایک کیا ہے اللہ نے سات سو بنا دیا عمل سر کے برابر کیا اللہ نے پہاڑ بنا دیا تو لیکھی بڑھتی ہے تعداد میں حجم میں وزن میں یہی جی بات یہاں پر فرمائی جا رہی کہ اللہ ان کو چزا دے ان کے اجر کی ان کی عمل سے کہیں زیادہ ہے کہیں خوبصورت جہاں تک گناہوں کا معاملہ گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل کار فرما چنانچہ گناہ کو بخش دینا اللہ کا فضل ہے گنا کو چھپا دینا اللہ کا فضل ہے اور گناہوں کو نیکیاں بنا دینا اللہ کا فضل اللہ ہے کہ بدل دو حسنات اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا حسنات کیا کے دن ایک بندہ گنا پیش ہو رہے ہیں جب گنا ختم ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو اس کا فضل فضل کا معاملہ علیہ اللہ کے کافی نبدہ کیا نہیں اللہ تعالی کافی اپنے بندے کو اب سے مراد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کافی نہیں اپنے بندے کا اللہ کافی فتح فری کا حم اللہ ہسو اللہ اللہ کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی کفایت کرے گا ایک فرت میں عبادہ ہو بھی ہے عبد کی جمع عبدہ واحد تو مراد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم عبادہ جمعوت جمع ہوا تو مراد جملہ مومنین اللہ تعالی اپنے رسول سے بھی کفایت کرے گا اور سارے مومنین سے بھی اللہ تعالی کافی دنیا کے ہر شر سے بچھانے پر قادر دنیا کے سارے معاملے سوار دینے پر قادر لیکن دنیا میں اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت پر شک نہ کرو بلکہ اس تکلیف کا معنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا اجر بڑھانا چاہتا ہے درجہ بلند کرنا چاہتا ایسا وہ راضی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بقدرے ایمان ایمان کی ایسی قوت ہوگی ویسا امتحان ہوگا کوئی تکلیف اگر آتی ہے تو مشکل اگر آتی ہے تو یہ اللہ کی کفایت میں عجز نہیں ہے کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت بالغ بعض بندوں کو وہ آزمائش میں جھنجھوڑتا ہے اور بندوں کو صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہ صبر کر کے اونچے دراجات پر پہنچ جاتے ہیں یہ خبر کبی اللہ دینا بندو اور ڈراتے ہیں یہ لوگ آپ کو یہ فون ڈراتے ہیں کا آپ کو بلدین مندون ان لوگوں کے ذریعے جو اس کے علاوہ ہیں اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں سے کہتے ہیں اگر تم ہمارے بتوں پر تنقید کرو گے معبودوں پر تنقید کرو گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے یہ معبود آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں موت تک دے سکتے ہیں خطرناک امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں ڈرا سے آج بھی بہت سے لوگ کو آستانوں پر کوئی درخت ہے بیری کا یہ پھلا کوئی اس کی شاخ توڑے گا تو خبر وغیرہ اس کی ٹانگ توڑ دے گی اور واحد بندوں نے درختوں کے درخت اکیڑ کے پھینک دیے کچھ نہیں کر سکے اور کچھ کرنے جگے بھی نہیں تو مجھے یقین کا وتیرا ہے کہل ایمان کو اہل توحید کو اپنے خداؤں سے ڈراتے ہیں تو ڈرنے کی کون سی چیز تمہارے یہ بت گونگے بہرے نہ ہل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کو بچا سکتے ہیں ان کا کیا خبر ہے فَمَا لَهُ مِنْ فمال اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو میں لِلَّهُ یوزل فیل اللہ فائل اور یہ من مفول مقدم جسے بھی گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فمال ہنہاد نہیں اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا اللہ گمراہ کر دے کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں قبروں کے مردے آ جائیں دنیا کا ذرہ ذرہ کھڑا ہو جائے اس کو سمجھانے کے لیے ہدایت نہیں دے سکے اللہ کی مہر لگ گئی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی ہم جس کو گمرہ کر دینا تھا اللہ فما الحمد منہاد کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے تو اللہ گمراہ کرتا ہے انہیں گمراہ کرنا یا ہدایت دینا اس کے ارادے کے تحت مشیت کے تحت ہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت اس کو پسند ہے گمراہ کرتا ہے گمراہی اس کو ناپسند ہے مگر دونوں کام اس کے ارادے اور مشیت کے ساتھ کہ گمراہ ہوتے تو اللہ کی مشیت سے اس کے ارادے سے اور کوئی ہدایت پڑتا تو اللہ کی مشیت اس کے ارادے سے مگر ہدایت اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور گمراہی اللہ تعالی کا ناپسندیدہ عمل تو اللہ کسی کو ہدایت کیوں دیتا اور کسی کو گمراہ کیوں کرتا پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت بھیج کر حجت قائم کر دی ہے یہ نیکی کا راستہ یہ برائی کا راستہ انبیاء کی دعوت موجود ہے کوئی تم پر پکڑ اور پابندی نہیں جیسے تقریر کے امور میں سختی اور پابندی ہے جو لکھ دیا ویسا ہی ہوگا مگر یہاں اللہ نے آزادی دے رکھی یہ راستہ جنت کا یہ راستہ جہنم کا پوری آزادی اب ایک بندہ جنت کا راستہ چن لیتا ہے تو اللہ کی چاہت میں یہ ہوتی اللہ ایک بندہ جہنم کا راستہ چنتا ہے اللہ کی مشیت میں یہ ہوتی کہ یہ جنتی ہو اور یہ جہنمی ہو وجہ کیا ہے اللہ کو معلوم ہے جنت کا اہل کون ہے اور جہنم کا اہل کون ہے جو جنت کا حل ہے وہ کیوں ہے اور جو جہنم کا حل وہ جہنم کا حل کیوں ہے یہ اس کا راز ہے یہ اس کی تقدیر یہاں پہنچ کے خاموش ہو جاؤ کوئی گفتگو نہ کرو کوئی سوال جواب نہ کرو اللہ کا علم اس کی تقدیر جس کا کسی کو علم نہیں نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی منظور کی گئی اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فمال منہ ہاد نہیں اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا یہ ہاد کی تنقیر تنوین نکیرا مانا کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا تم یہ دلہ ہوں اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ فمال ہُو مزل اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اللہ دل پر موہر لگا دے کو توڑنے والا نہیں اور اللہ ہدایت دے دے ہدایت پر پختگی دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا علیہ صلی اللہ انتقام کیا نہیں اللہ تعالیٰ عزیز غالب طاقت والا اور انتقام لینے والا اگر کوئی گمراہی پر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے گا اللہ بڑا غالب ہے طاقت والا ہے انتقام لینے والا ہے گھوڑاہی کی سزا دے گا اللہ ہر شے پر قادر تو یہ سارے معاملے اللہ کے سپرد پر والا ان شاء اللہ من خالا قسم اور اگر سوال کریں آپ ان سے والا ان اور اگر ال سوال کرے تو ہم ان سے کیا سوال من خلق قسم کس نے پیدا کیا آسمانوں کو بل اور زمین کو سب سے پوچھو بشکین مکہ سے پوچھو آسمانوں کا اور زمینوں کا کو خالق کون ہے لن اللہ کہیں گے کہ اللہ تعالی کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے جب وہ خالق ہے وہی مالک ہے جب وہ مالک ہے تو غیروں کو کیوں پکارتے ہو جب وہ خالق اور مالک ہے تو خالق ہی در حقیقت معبود ہوتا ہے وہ بو تو کو کو اپنے رب کی عبادت کرو وہ تمہارا خالق ہے خالق معبود ہوتا ہے جب خالق مان لیا تو دو چیزیں ماننی پڑیں گی ایک یہ کہ محبود بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے جب محبود وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو اور جب مالک وہی ہے تو اسی کو پکارو اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرو ہر حاجت کا وہ مالک ہے عطا کرنے والا وہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں تو کیا تضاد تمہارے عقیدے میں ایک طرف اللہ کو خالد مانتے ہو مالک مانتے ہو دوسری طرف غیر اللہ کو پکارتے ہو غیر اللہ کے پوجا کرتے ہو یہ تضاد فکری عقیدے کا ہے کل کہہ دیجیے افرائی تم ماتا دڑون مندون کیا تم نے دیکھا جو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کہ مالک اللہ ہے پکارتے کسی اور کو ہر شے کا مالک ہر نعمت کا مالک اللہ ہر شر ڈالنے والا اللہ ہر خیر دینے والا اللہ یہ تمہارا عقیدہ ہے. پھر پکار کسی اور کو پوچھو ان سے ان اراد اللہ کے ضرور حل ہن کاشفا تو اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی تکلیف کا اللہ مجھے کسی تکلیف کے پہنچانے کا ارادہ فرما لے حل ہن کاشفا کیا وہ اس تکلیف کو کھول سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اتنی قدرت ہے ان میں اور ارادنی میں رحمت یا ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمت کا ہل ہن ممشقات کیا اس رحمت کو وہ روکنے والے ہیں؟ نہیں نہ وہ اس نقصان کو زائل کر سکتے ہیں نہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں تو پھر وہ مالک نہ ہوئے مالک کون ہے کہ نقصان روکنے پر قادر ہو نقصان پہنچانے پر قادر ہو رحمت دینے پر قادر ہو رحمت روک لینے پر قادر, ہو، لینے پر قادر ہو، وہ مالک ہے کیونکہ کیوں وہ خالق ہے اللہ نے کائنات کو خلق کر کے چھوڑا نہیں پوری کائنات کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی حتیٰ کہ درخت کے ایک پتے کے بھی وہ بھی اللہ کے عمر کے بغیر جھڑ نہیں سکتا گر نہیں سکتا جب خالق وہ مالک وہ ہے تو کس غیر کی عبادت کا کسی غیر کو پکارنے کا سوال کیا ہوا خالے کی مالک اور خالے کی معبود ہے تو اس کی عبادت کرو اور جب وہی مالک ہے اسی کو پکارو اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرو مالک اس کو مانتے ہو حاشتے کسی اور کے سامنے لے جاتے ہو یہ تضاد ہے عقیدے کا اور فکر کا کل حس اللہ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی الح یہ توقعلتوقع لون صرف اسی پر توکل کریں یا توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے وہ کار توکل اور بھروسہ اسی ذات پر ہوتا ہے جو آپ کا کام پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ توکل کے قابل جو توقول کرتا ہے اللہ اس کو معروم نہیں کرتا نبی اسلام کی حدیث اللہ کم تو کل رب حقا تبقول ہی لارا کا کم کم اللہ پر توکول کر لو کما حکو یہ کسی توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا جیسے پرندے کو دیتے ہیں پرندہ اللہ پر توقول کرتا ہے اس کا توکل کیسے یغدو خماسم وترو ہو بتوان ہے یا تخد و خماسم وترو ہو بتوان صبح گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ رات کو لوٹتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے کوئی بچے اگر اس کو گھونسلے میں ہوں ان کا بھی رزق لے کر آتا ہے نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی قسم ہے نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی کارخانہ ہے صرف اللہ پر توکل تم تول کر لو جیسے پرندہ گھوسے سے نکلتا ہے تم گھروں سے نکلو تو اللہ کسی کو محروم نہیں لوٹائے گا توکل کر کے دیکھو تو اللہ یہ توقع المتوقع دنوں صرف اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے قل کہہ دیجیے یا قوم اے میری قوم ایک علی مکانتکم عمل کرو تم اپنی جگہ پر جہاں موجود ہو عمل کرو اپنی جگہ پر عمل کرو انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ میں بھی عمل کرتا ہوں اپنی جگہ تم بھی عمل کر لو پھر فصو ان قریب جان لو گے میں آتی ہے عذاب الخی ہل علی عذاب المخیم. کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا میں یہ کس کے پاس آتا ہے عذاب العذاب یو خودی ہے کو ذلیل کر دے رسوا کر دے وہی ہندو ہے نا مقیم اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے دائمی عذاب اترتا ہے جو پہلا عذاب ہے رسوا کرنے والا وہ دنیا کا عذاب ہے اور جو دائمی عذاب دوسرا وہ آخرت کا عذاب ہے عمل کرو تم بھی میں بھی عمل کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں نتیجہ دنیا میں عذاب کس کو ملتا ہے قیامت کا عذاب کس کو ملتا ہے مشقین مکہ کو یہ چیلنج کیا گیا تھا دنیا کا دب چکھا انہوں نے جنگ بدر میں ستر صنعت قریش قتل ہوئے ستر سردار مارے گئے کوئی سے بڑی ضلعت ہے ان سب کو جمع کر کے اکثر کو کلیب بدر میں پھینک دیا گیا بدر کے کنویں میں اور اللہ نبی اس سے ان سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ذلت کا عذاب کا تم نے اس کا حق ہونا دیکھ لیا میں نے حق ہونا دیکھ لی اللہ نے مجھ سے نصرت کا اور مدد کا وعدہ کیا اور اللہ نے بدر کے میدان میں میری مدد کی وعدہ سچا ہو گیا تم سے وعدہ تیل کا شکست کا ذلت کا اس دردناک عذاب کا تم نے دیکھا امیر عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں آپ ان سے کیسے باتیں کر رہے ہیں اس وقت میری بات اللہ ان کو سنا رہا ہے حالانکہ ہے مردار کچھ نہیں سن سکتے اس وقت سنا ہے ان کی حسرت ان کی پریشانی ان کی ندامت پشیمانی صنادید قریش ان کے سردار کس طرح مارے گئے اور کس طرح کوہ میں پھینک دیے گئے اور ڈال دیے گئے یہ دنیا کا ذاب ضلیل کرنے والا ہل علیہ عذاب مقیم اور کس پر دامی عذاب اترتا ہے آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کہ انزلنا الکتاب اور الکتاب الکتاب قرآن پاک یہ ناز لوگوں کے لیے بالحق کے حق کے ساتھ ارمی کی فصاحت آپ کے چھوٹا سا جملہ ہے اور اس میں پانچ چھ باتیں بیان ہوئی کتاب اتارنے والے کون ہیں ہم اتاری کس پر آپ پر کیا اتارا کتاب کس کے لیے لوگوں کے لیے اور کتاب اتارنے کی بنیاد کیا حق کے ساتھ یہ ساری باتیں ایک جملے میں ادا ہوگی انا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے اتاری علی کا آپ پر الکتاب الکتاب قرآن و سنت لناس لوگوں کے لیے بالحق حق کے ساتھ نفس ہی جس نے ہدایت اختیار کر لی تو اپنی جان کے لیے کی اس نے اس کا فائدہ اس کو ہے تو انفلّہ اور جو گمراہ ہو گیا تو علما یض بے شک گمراہ ہوگا اپنے خلاف اپنے نفس کے خلاف ہدایت پائے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہے اس کو اپنے خود کو فائدہ ہے خود کو فائدہ دنیا کی رفتیں دنیا کی کامیابیاں قبر کی کامیابی آخرت کی کامیابی یہ معمولی فائدہ نہیں اور جو گمراہ ہو گیا وہ گمراہ اپنے خلاف ہوگا نقصان اس کو خود کو ہوگا دنیا کی ذلتیں قبر کا عذاب آخرت کا دائمی عذاب سب اس کو حاصل ہوگا اور لاحق ہوگا تو ہدایت کا فائدہ کس کو خود تمہیں گمراہی کا نقصان کس کو خود تمہیں پوان تعلیم میں وکیل اور نہیں آپ ان پر وکیل ذمہ دار ذمہ دار آپ ان کے ذمہ دار نہیں آپ کا کام پہنچا دینا دعوت پیش کر دینا توحید سنا دینا اور آپ نے سنا دی اس وقت تین عقیدوں کی بات ہوتی تھی توحید کا عقیدہ علیہ اسلام کی رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ یہ تین پیغام آپ نے پہنچا دی انہوں نے قبول نہیں کیے قبول بعد نے کیے ان کو فائدہ ہے اپنی جان کے لیے فائدہ اپنی ذات کے لیے فائدہ جنہوں نے ان کا اپنا نقصان آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے آپ کا کام پہنچا دینا ان علیہ کا کام پہنچا دینا بے مساحد آپ ان کے نگران یا داروغے نہیں ہیں پہنچانا آپ کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادیس بخاری میں ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور ایک خوفناک تمہاری حالت ہو اور کہو کہ آغس نہیں آغس نہیں مجھے بچا لیجئے مجھے چھڑا لیجئے اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا قدب کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا دین سنا دیا تھا تم نے قبول کی نہیں کیوں نہیں کیا تو قبول کر لو گے تمہارا اپنا فائدہ جنت کی وراثت دنیا کی کامیابیاں قبر کی کامیابی اور قبول نہیں کرو گے اپنا نقصان دنیا کی ذلت جیسے اہل بدر کی ہوئی قبر کا عذاب ان کو لاحق رہے گا برزقی عذاب قیامت تک لاحق رہے گا اور پھر قیامت کا دائمی عذاب ان کے سامنے ان کا مقدر ہوگا تو پھر کیوں نہ تم آج عقل سے کام لو حق کو قبول کر لو باطل کو چٹلا دو اور جو بھی حق اس کی تصدیق کر کے اس کو مان لو اور پھر عمل پیرا ہو جاؤ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کی مستقل توفیق تا فرمادے اقول قولی هذا بستغفر اللہ لی و لکم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین